یہ میرے پاس مکتبت البشرا والوں کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ ہے ایک سو پچپن یہاں سے آج ہمارا سبق ہے اس سے پہلے ہم ایک بحث پڑھ رہے تھے کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ انتی تعلقن طلاق والی ہے جب تک کہ میں ایزا معلوم اتلقی یا یوں کہہ دیا ماں مال کیا ایزا ماں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرما رہے تھے کہ طلاق موت کے بالکل قریب جا کے واقع ہوگی جبکہ صاحب رحیم اللہ کا فرمان یہ تھا کہ فور واقع ہو جائے گی جس طرح کے لفظ متا اور لفظ متا ماں میں طلاق فور فوراً جو ہے واقع ہو رہی تھی پھر صاحبین رحیم اللہ نے کچھ دلائل دیے تھے اس بات پر کہ اذا متا اور متا ماں کے ایم और اور متا ماں ما کے معنی میں آتا ہے اس کے لیے وہ شاعر کا شعر لے کر آئے قرآن کریم کی ایک آیت لے کر آئے بطور شاعر سکویرت والی وہ آیت تھی تو یہ دو دلائل انہوں نے اس بات پہ پیش کیے اور تیسری ایک مثال لے کر آئے کہ جب کسی نے اپنی بیوی سے یوں کہا ان شی تو سب کے نزدیک ملے وہاں مصطفے کا جو اس نے حکم دیا ہے وہ عورت کے ہاتھ سے مجلس سے کھڑے ہونے سے نہیں نکلے گا یہ تین دلائی صاحب رحم اللہ نے اس بات پر دیے کہ ایزا کا جو کلیمہ ہے وہ متا کے معنی میں آتا ہے جس طرح متا والی صورت میں فورانی طلاق واقع ہو رہی تھی اسی طرح اضا والی صورت میں بھی فوراً ہی طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ تھا اور ان کا فرمان یہ تھا کہ نہیں اس طرح نہیں بلکہ آخری وقت میں جا کے بالکل آخری وقت میں جا کے جب وہ بالکل مرغ وفات میں ہوگا موت کے قریب ہوگا مر جائے گا اس وقت جا کے یہ طلاق واقع ہوگی اصل سارا مسئلہ ازا کے اندر ہے لفظ ازا جو حرپ اضا ہے اس کے اندر ہے صاحبین محمد اللہ نے یہ جتنے بھی دلائل پیش کیے وہ اس بات پر پیش کیے تھے کہ ازا وقت کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ایک ہی شیر سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ جس طرح ایزا وقت کے لیے آتا ہے اسی طرح اذا شرط کے لیے بھی آتا ہے اور وہ شاعر کا یہ کا کہ جب تجھے کوئی حاجت جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو فتجملی پس تو اے بندے صبر کر, کر تو اذا تصب کا اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا تھا وہ اس طرح کہ اگر اذا شرط کے لیے نہ آتا تو یہ تصیب ہوتا تصیب نہ ہوتا نہ کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب حرف شرط کسی فعل مظاہرے پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مظاہرے کو مجزوم کر دیتا ہے یعنی آخر میں جزم دے دیتا ہے جس طرح صاحبین رحیم اللہ نے رحم اللہ نے اوپر دلیل دی تھی کہ وہ عزا یوحاس کے اندر ایزا نے شرط والا معاملہ نہیں کیا بلکہ ایزا وہاں وقتیہ ہی رہا تو جس طرح انہوں نے دلیل دی تھی اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں اس شعر کے اندر وہ عیدا تصیب کا کے اندر تصو سے تصب کر دیا ایزا نے تو پتہ چلا کہ جس طرح ایزا وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایزا شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایزا شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اب جب یہ دونوں معنی کے لیے آتا ہے تو اب طلاق واقع ہونے اور واقع نہ ہونے کے اندر شک اور تردد آ گیا پتنی ایزا یہاں وقت کے لیے ہے اور پتہ نہیں اب गया پیدا ہو گیا نا پتنی یہاں پر ایزا وقت کے لیے استعمال کیا ہے اس بندے نے یا یہ اضا شرط کے لیے لہذا احتمال اور شک آگیا اختمال اور شک آگیا اس وجہ سے امام عظم ابو رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب احتمال اور شک آ گیا تو شک کی وجہ سے ہم اس معاملے کو مؤخر کریں گے اس کے موت کے وقت تک اس شک اور احتمال کی وجہ سے اس معاملے کو ہم مؤخر کریں گے اس کے موت کے وقت بالکل قریب جب وہ موت ہوگا قریب المرغ ہوگا اس صورت کی طرف ہم اس کو موثر کر دیں گے کیوں کیوں کہ شک آ دوسری اس لیے کیونکہ اس میں اور مشیت والے معاملے میں فرق ہے اس میں اور دوسرے معاملات کے اندر فرق ہے یہ جو معاملہ ہے معاملہ طلاق اس کے لیے اللہ کے محبوب نے بھی یوں فرمایا ہے کہ جائز کاموں میں مباح کاموں میں سب سے مبغوض ترین عمل سب سے سب سے غصے والا اللہ کے نزدیک عمل جائز کاموں کے اندر مبغوض اب غزل کے الفاظ ہیں کہ سب سے مبغوز کام ہے اس لیے اس کے اندر جتنی بھی ہم کو جتنا بھی اس کو تاخیر سے ہم تاخیر سے جتنا بھی اس کے اندر تاخیر کریں اتنی ہی اچھی چیز ہے جتنا یہ تاخیر سے واقع ہو اتنا ہی اچھا ہے فوراً اس کو واقع کریں گے تو یہ بندے کے لیے درست نہیں ہے یہ بندے کے لیے درست نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس اب غزل مباحات کو موخر کیا جائے اور یہ عمل اس انسان سے اس وقت سادہ ہو کہ جب بالکل وہ آخری وقت میں پہنچ جائے بھارت یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے اب دیکھیں ابھی عبارت کی طرف آئیں فن ارید اب شرط ہوں. بس اگر تو اس بندے نے اسے اگر اس سے مراد لیا جائے بندے نہیں نہیں اگر اس سے مراد لیا جائے یعنی کہ لفظ ازا سے مراد لیا جائے اشرط و شرط اگر تو لفظ ازا سے شرط مراد لے لی جائے لم تو تلق فی الحال تو فوراً طلاق واقع نہیں ہوگی وہ ان ارید اور اگر اس لفظ ازا سے وقت مراد لے لیا جائے تو تلق تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی تو فلاق و بے شک پس طلاق واقع نہیں ہوتی شک اور احتمال کے ذریعے پس طلاق واقع نہیں ہوتی شک اور احتمال کے ذریعے دیکھیں نا شک آ کہ ایزا آیا یہاں کس معنی میں ہے آیا یہاں پر ایزا شرط کے معنی میں ہے یا وقت کے معنی میں کیوں کیونکہ کہ ایزا دونوں معنوں میں آتا ہے امام ابو اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل دیکھیں وہ فرمائے اور شک آ تو فلا تو بالشک والاحتمالی بخلاف مس علا مشیتی بخلاف مس مشیت کے جہاں پر اس نے اپنی عورت کو اختیار دیا تھا انتی والی جو صورت ہے یہ اور اس مسئلے میں یہی معاملہ ہے کیوں اگر تو اعتبار کریں وقت کا اگر تو اعتبار کریں وقت کا تو لا یخرج المر امی یدی تو اس عورت کے ہاتھ سے معاملہ نہیں نکلے گا اگر تو وقت کا اعتبار کریں تو معاملہ نہیں نکلے گا اور وہ لا تباری ان اور اگر اعتبار کریں شرط کا تو یہاں پر اذا شرط کے لیے ہے تو یخرج تو معاملہ یہاں بھی عورت کے ہاتھ سے نکل جائے گا ول امرو سارف ہی لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ عورت کے ہاتھ میں یقیناً آ چکا اس والی صورت میں جب اس نے یوں کہا کہ انتی تالک و نظاشی اس کے اندر یقیناً مشیت والا جو امر ہے وہ عورت کے ہاتھ میں آ چکا ہے وہاں یقیناً یہ بات ہے اور یقین کے اندر یقین کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ال یقین لا یزول و یقین کبھی بھی شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا تو یہاں پر تو یہ یقینی معاملہ تھا جو مشیت والا معاملہ ہے بخلاف یہاں طلاق یہ یقینی نہیں ہے یہ ابھی یقینی نہیں ہے جبکہ وہ یقینی تھا کیونکہ مشیت عورت کے قبضے میں عورت کے ہاتھ میں آ چکی جب اس نے یہ کلام کیا لہذا وہاں پر اس لیے ہم نے اس کو اضا کو شرط کے بانے میں نہیں لے سکتے اور اس لیے متفقن علیہ وہ مسئلہ ہے کہ وہاں عورت کے ہاتھ میں ہی معاملہ رہے گا اور جب اس کا دل چاہے وہ طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے لیکن یہ والا معاملہ اور وہ معاملہ دونوں مختلف ہیں امام صاحب اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں فلاح اخروج بشک کی والاحتمالی. وہاں پر معاملہ یقیناً عورت کے قبضہ میں آ چکا عورت کے ہاتھ میں آ چکا فلاح اخروج وہ معاملہ نہیں نکلے گا بشک کی والاحتمالی. شک اور احتمال کے ذریعے سے شک اور احتمال کے ذریعے سے جبکہ طلاق والے معاملے کے اندر یقین نہیں ہے بلکہ شک ہے طلاق والے معاملے کے اندر یقین نہیں بلکہ شک ہے لہذا یہ شک کی وجہ سے زائل ہو سکتا ہے یہ شک کی وجہ سے زائل ہو سکتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے جی سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے آگے مصنف علیہ رحمان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کے جو امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحب رحم اللہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے یہ اختلافی نوعیت اس صورت میں ہے بحاظ الخلاف فی ما اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے فیم تکن لہو نیتن کہ جب اس انسان کے لیے اس آدمی کے لیے کسی قسم کی کوئی نیت نہ ہو کسی قسم کی کوئی نیت نہ ہو اما اذا نول وقت پس اگر اس نے نیت کی وقت کی یقع فی الحال تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی ولو نو شرطا اور اگر اس نے نیت کی شرط کی تو یقع فی آخری العمر تو آخری عمر میں جا کے طلاق واقع ہوگی کیوں لفظ یہ تمل و یہ والا جو لفظ ہے اذا کا یہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے شرط کا بھی اور وقت کا بھی لہٰذا جب یہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے شرط کا بھی اور وقت کا بھی تو اس احتمال کے درمیان تمیز کرنے والی چیز نیت ہے تمیز کرنے والی چیز کیا ہے نیت ہے کیونکہ نیت کی تو تار... نیت جو ہے وہ نیت کو موزوں ہی اس بات کے لیے وضاح اس چیز کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ جناب احتمال کو دور کر دے کسی چیز کے درمیان دو چیزوں کے درمیان وہ تمیز پیدا کر دے لہٰذا نیت کا پورا اعتبار کیا جائے گا اگر اس نے وقت کی نیت کی اور وہ کہتا ہے کہ میری سے مراد وقت ہے تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس نے شرط کی نیت کی تو پھر آخری عمر میں جا کے طلاق واقع ہوگی یہ مسئلہ یہاں مکمل ہوا اب دوسرا مسئلہ مصنف یہ بیان فرما رہے ہیں ولاقالا انتی تالقن معلم و تلقی انتی تعلق یہی الفاظ پیچھے انتقن مالم اتلقی یہ الفاظ پیچھے آ چکے ہیں ذرا صفح پیچھے جائیں تو یہ الفاظ دو صفے جو پیچھے جائیں گے تو یہ الفاظ آ چکے ہیں کہ ما لم اتلقی قال ولا انتالقن ما لم اتلقی او متالم اتلقی او متا معلوم اتلقی یہ تین قسم کے الفاظ آئے تھے کہ تجھے طلاق مالم اتلقی جب تک کہ میں تجھے طلاق نہ دوں ٹھیک ہے یہ الفاظ آ چکے تھے سکتہ خاموش ہو گیا تو طلقت اس کو طلاق فوراً پڑ جائے گی یہ پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کریں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلہ پیچھے آ چکا تھا کہ جب اس قسم کے کسی نے الفاظ کہ انتعال معلومی تو جیسے ہی وہ خاموش ہوگا تو جناب کیا ہو جائے گا طلاق اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ انتی انتمے طلاق ہے جب میں تجھے طلاق نہ دو یعنی کہ جو بھی لمحہ ایسا آئے گا جس کے اندر یہ لفظ طلاق نہیں بولے گا اور طلاق دے نہیں رہا ہوگا اسی لمحے اسی گھڑی کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی اس طرح کی اس نے شرط رکھی تھی تو یہ مسئلہ پیچھے آ اس کو پہلے آپ ذہن نشین کریں اس کو ذہن نشین کریں اب اس مسئلے کی طرف آئے ایک مسئلہ تو یہی بیان کر دیا متصل متصل یہ بھی کہہ دیا یعنی کہ انتی تالکن متلقی یہ ایسے الفاظ ہے کہ جن کی خاموشی کے فوراً بعد طلاق واقع ہو جاتی تھی پیچھے ہم پڑھا چکے پڑھ کے آ چکے ابھی میں نے اس کو آپ کو بدلا بھی دیا ہے کہ ایک دو صفحے پیچھے جو ہیں یہ ہم مسئلہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انتقال معلوم اتلک کی تجھے طلاق ہے جب میں تجھے طلاق نہ دوں یعنی کہ جیسے ہی میری زبان خاموش ہوگی کوئی بھی گھڑی کوئی بھی لمحہ کچھ جب بھی کوئی بھی لمحہ ایسا آئے گا کہ جس میں میں تجھے طلاق دے نہ دے رہا ہوں گا تو اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی یعنی کہ اس وقت تو طلاق والی ہے ایسی صفت کے ساتھ منتصف کر دیا لہذا یہ مسئلہ پیچھا لیکن متصل اس کے کیا کہا انتی تالکن پہلے یوں کہا انتی تالکُن مالا متعلق کی انتی تعلیق تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ فہی تالخن بحاظ ہی تطلیقہ بس وہ طلاق پڑ جائے گی وہ طلاق والی ہو جائے گی بحاظ ہی تطلیقہ یہ جو بعد میں اس نے انتی تالکن کہا ہے نا آخر میں بالکل جو آخر میں اس طلاق کی وجہ سے اس تتلیقہ کی وجہ سے ایک طلاق پڑ جائے گی نہ کہ پہلے والے کلام کی وجہ سے معنی ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قال زاری کا موصولن بھی کہ اس شخص نے یہ جو انتی انتال آخر میں جو کہا ہے یہ شخص اس شخص نے انتی انتقن کہا موصول بھی اس کے ساتھ ملا کر انتی انتقن مالم اتلی کے ساتھ ملا کر انتی انتعالکن کہا اس کا مطلب یہ ہے ولقیاسا جبکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ این یقال مضاف کے جناب جس کو منسوب کیا گیا ہے وہ واقعہ ہو جو منسوب کی گئی ہے وہ بھی واقعہ ہو فیاقعانی پھر دو طلاقیں واقع ہوں انکانت مدخلاً بہا اگر وہ عورت شادی شدہ ہے اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو پھر دو طلاقیں واقع ہوں اور جو بعد میں انتی تالکن اس نے جو جس کی نسبت کی ہے پہلی طلاق کی طرف ان دونوں کو ملا کے کیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دو طلاقیں ہوں دیکھیں نا اس والے کلام سے انتی تالکن مالم اتلقی اس والے کلام سے ایک طلاق ہو رہی تھی پیچھے ہم پڑھا پڑھ کے آ چکے خاموش ہوتے ہی طلاق ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے ایک اور لفظ بول دیا انتی انتال تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک طلاق تو پہلے والے کلام سے اور دوسرا جو منسوب کیا ہے بعد میں انتی انتال والا ایک اسے دونوں کو ملا کے دو طلاقیں واقع ہونی چاہیے بات سمجھ آ رہی ہے قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس صورت میں کتنی طلاقیں ہونی چاہیے تھی دو ایک تو اس والے کلام سے انتی انتال مالم کی اور دوسری جو اس نے متصلن یہ کہہ دیا انتی اس ایک اور ہونی تھی اس کو منسوب کیا پہلے والے کلام کی طرف تو اسے ایک اور ہونی چاہیے تھی لہذا طلاقیں دو ہونی چاہیے تھی کیا اس کا تقاضی بھی ہے شرط یہ رکھ دی کہ وہ عورت شادی شدہ ہو وہ عورت کیا ہو شادی شدہ ہو کیونکہ کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک پیچھے بھی یہ مسئلہ آ چکا تھا جو جس عورت کا نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو اس کے حق میں ایک طلاقی طلاق کی تلا کے ہے ایک طلاقی طلاق کی تلاق ہے اسی سے وہ عورت جو ہے جدا ہو جائے گی اس لیے یہ شرط لگائی کہ انکانت مدخلاً بہا اگر وہ عورت شادی شدہ ہو اگر وہ عورت کیا ہو شادی شدہ ہو اس لیے شرط لگائی ٹھیک ہے تو اس لیے ہونی کتنی چاہیے تھی اگر شادی شدہ عورت ہو تو دو تناکے واقع ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے تھی دو وہ یہی قیاس کا تقاضا ہے اور وہو قول زفر اور یہی امام زفر رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کیوں کیا انہوں کیونکہ جہجیدہ پایا گیا زمان ایک ایسا زمانہ ایک ایسا زمانہ پایا گیا لم یو تلکھ جس زمانے میں یہ انسان طلاق نہیں دے رہا تھا وہ انکل اگرچہ وہ زمانہ تھوڑا ہی ہے اور وہ والا زمانہ کون سا ہے وہ ہوا زمان اولی وہ زمانہ اس کا یہ قول ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہا تھا انتی تالقن قبلہ اَن منہا اس سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ والا زمانہ وہ پایا گیا دیکھیں نا ہم نے وہاں یہ بات کی تھی جہاں پر یہ مسئلہ آیا تھا انتی انتم اتلک کی جب کسی نے کہا اپنی بیوی سے تو فوراً ہی جیسے وہ خاموش ہوگا ایک سیکنڈ بھی اگر وہ خاموش رہا کیونکہ اس نے شرد کیوں لگائی نے تو طلاق والی ہے معلوم اتلک کی جب میں تجھے طلاق نہ دو یعنی کہ وہ ایک سیکنڈ بھی اگر خاموش ہو گیا یہ کلام کرنے کے بعد تو طلاق واقع ہو جائے گی یہ ہم پیچھے مسئلہ پڑھ کے گیا کہ جیسے ہی وہ اپنا کلام کر کے خاموش ہوگا نا تو وہ زمانہ پایا گیا کہ جس کے اندر وہ طلاق نہیں دے رہا تو طلاق ہو جائے گی تو بالکل اسی طرح امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی جب اس نے یو کہا انتی معلوم متعلق کی اس کے بعد تھوڑا سا زمانہ پایا گیا جس کے اندر یہ خاموش ہوا ہے اور وہ زمانہ کون سا ہے وہ زمانہ ہے اگلے الفاظ جو اس نے یہ کہے تھے انتی تالقن کیونکہ اس کے اندر چھ انتی چھ تین تین یہ لفظ ہیں اور تین یا چار اگلے میں لفظ ہیں انتی تالکن تو اتنی دیر یہ زمانہ پایا گیا ہے کہ جس کے اندر وہ طلاق نہیں دے رہا تھا وہ طلاق نہیں دے رہا تو لہذا وہ فر کہ جیسے ہی وہ انتی تعلقن کہنے سے فارغ ہوگا جیسے ہی وہ فارغ ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے گی ایک طلاق تو اس سے واقع ہوگی اور دوسری انتی انتقن سے واقع ہوگی دوسری کس سے ہوگی جیسے جیسے ہی وہ خاموش ہوا تھا اتنا کہہ کے کہ انتقن معلوم اس کے بعد پھر اس نے چھ لفظ اور کہے تھے انتی کہ یہ جو چھ لفظ ہیں پچھلی والی جو کلام ہے اس کے لیے ایک قسم کا خالی زمانہ ہے ایک قسم کا کیا ہے خالی زمانہ ہے اس میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی پچھلی والی طلاق اس میں واقع ہو جائے گی اور انتی تالکن کہنے کی وجہ سے دوسری طلاق واقع ہو جائے گی اس لیے دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں لیکن وجہ الاستحسان استحسان کی دلیل یہ ہے استحسان آپ نے پڑھا آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا اس علوم شاشی کے اندر کہ دلیل استحصان کسے کہتے ہیں جس کے اندر لوگوں کا نفع ہو جس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو ایسی جو دلیل ہو اس کو دلیل استحصان کہتے ہیں جس کے اندر لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے تو ایسا جو اصول ہے اس کو استحصان کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں استحصان تو دلیل استحصان کیا ہے وجہ استحصان کیا ہے لوگوں پر احسان کس طرح کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے انہوں نے کس طرح جناب لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے اور کس طرح اس کے اندر سے مسئلہ نکالا ہے کہ نہیں دو نہیں ہوں گی بلکہ ایک ہی ہوگی دو دونوں ہوگی بلکہ ایک ایک ہی ہوگی وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی عرف کے اندر جب اس طرح کا کلام بولا جاتا ہے عرف کے اندر جب اس طرح کا کلام بولا جاتا ہے تو اس کو اتنا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کلام پر عمل کر لے اتنا کم از کم اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کلام پر عمل کر لے اگر اتنا موقع بھی نہ دیا جائے تو یہ عرف کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ اتنا موقع بھی نہ دیا جائے اس کی مثال اس کی مثال یہ دی کہ جس شخص نے یہ قسم کھائی منحلف حاضی ایک شخص نے یہ قسم کھا لی کہ میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گا اب دیکھیں میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گا اب یہ انسان اس گھر کے اندر سے اپنا سامان سمیٹتا ہے اور سمیٹ کر اس کو لے کر جاتا ہے کسی دوسری جگہ ٹھیک ہے قسم کیا کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اب کیا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب یہ سامان سمیٹ رہا ہے سامان اکٹھا کر رہا ہے تو یہ اس گھر کے اندر ہی موجود ہے اس گھر کے اندر ہی موجود ہے جب وہ سامان اکٹھا کر رہا ہے سمیٹ رہا ہے تو اس گھر کے اندر موجود ہے لہٰذا اس کو ہانس ہو جانا چاہیے اس کو کیا ہو جانا چاہیے ہانس ہو جانا چاہیے لیکن عورف یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس کو اتنا موقع دیا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے کیے ہوئے کلام پر عمل کر لے اپنے کیے ہوئے کلام پر عمل کر لے اور وہ موقع کیا ہے وہ موقع یہ ہے کہ یہ اپنا سامان وہاں سے سمیٹ کر چلا جائے یہ وہ اپنا سامان وہاں سے سمیٹ کر اکٹھا کر کے دوسری جگہ لے جائے وہاں سے منتقل ہو جائے اتنا موقع اس کو دیا جائے اتنا موقع اس کو دیا جائے یہ مثال سمجھ میں آ رہی تو اتنا موقع عرف کہتا ہے کہ اتنا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کیے ہوئے کلام پہ عمل تو کر لے تو اس لیے وہاں پر بھی وہ ہانس نہیں ہوگا بلکہ اپنا وہ, کلا وہ اپنا وہ سامان وہاں سے منتقل کر لے اپنا سامان اکٹھا کر کے وہاں سے لے جائے اس کے بعد اب اگر وہ اس گھر کے اندر داخل ہوگا تب ہانس ہوگا یہ مثال بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا بالکل اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح وہاں موقع دیا گیا کہ وہ اپنے کلام پر عمل کر لے بالکل اسی طرح یہاں بھی اس شخص کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے کلام پر عمل کر لے اتنا موقع اس کو ضرور دیا جائے گا تو جیسے ہی اس نے یوں کہا ان کی تعلق اتلقی مالم اتلقی کہ تجھے طلاق ہے کہ جب میں تجھے طلاق نہ دوں اس گھڑی میں جس بھی گھڑی میں میں تجھے طلاق نہیں دوں گا تو سمجھ لو اس گھڑی میں تجھے طلاق ہو جائے گی لیکن ابھی اسے موقع ملا نہیں تھا اس پہ عمل کرنے کا اتنا وقت ملا نہیں تھا کہ وہ اس پر عمل کرتا کہ اس نے ایک اور کلام کہہ دیا انتخاب لہذا جو پہلا والا کلام تھا اس کے لیے اسے اتنا موقع ہی نہیں ملا اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس پر عمل کر لے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ دوسرا والا جو اس کا کلام ہے انتی اس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی میرے حساب سے شاید بات کافی کافی کھل کے کے سامنے ساتھ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کلام کرتا ہے قسم وغیرہ کھاتا ہے تو اس کے لیے اتنی اسے مدت اور اتنا اسے وقت دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ اپنا عہد پورا کر لے جس کے اندر وہ اپنا آہت پورا کر لے کم از کم اتنا وقت اس کو دیا جاتا ہے اور یہی ہے استحسان کی دلی تو لہٰذا جب شوہر نے کہا انتی انتقن مالا متعلقی اسے ایک اس نے ایک چیز کا وعدہ کیا اب اسے نبھانے اور پورا کرنے کے لیے کم از کم اتنا وقت ملنا ہی چاہیے جس میں وہ اپنا یہ وعدہ پورا کر لے اس کو مکمل کر لے اس لیے کہ وعدہ اور قسم اس لیے کہ وعدہ اور قسم عرف عام کے اندر عرف آم کے اندر اس لیے ہی کھائی جاتی ہیں اور اس لیے ہی وعدہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پورے کیے جا سکے تاکہ وہ پورے کیے جا سکیں لہذا یہاں بھی شوہر کو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے انتی تالکن کہنے کے باقدر وقت ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنا وعدہ پورا کر سکے اس لیے انتقن مالا متعلق کے بعد جو انتی انتقن ہے وہ تو وعدہ پورا کرنے کے لیے ایفا عہد کا وقت ہے وہ وقت تو ایفا عہد اور وعدہ کو پورا کرنے کا وقت ہے ٹھیک طلاق نہ دینے سے خالی وقت نہیں کہ اس میں معلق کردہ طلاق کو واقع کیا جا سکے ایسا نہیں کہ اس کے اندر جو اس نے کلام بولا اس کو واقع کر دیا نہیں بلکہ یہ تو وہ وقت ہے جس وقت کے اندر وہ اپنا یہ کیا ہوا والدہ پورا کر لے کم از کم اتنا تو اسے وقت دیا جائے لہذا اس لیے اس کے اندر وہ یہ والا جو کلام ہے انتال مال متعلق کی یہ اس کے اندر واقع نہیں ہوگا بلکہ انتظار کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی ایک طلاق واقع ہوگی یہ بات دلیل یہ ہے کہ زمان آن یمین دلالت الحال استحسان کی دلیل یہ ہے کہ دلالت حال کی وجہ سے دلالت حال کی وجہ سے قسم پوری کرنے کا زمانہ قسم پوری کرنے کا جو زمانہ یمین کا زمانہ قسم سے مستثنا ہے قسم سے کیا ہے مستثنا یعنی قسم پورا کرنے کا زمانہ قسم سے علیحدہ ملے قسم کے علاوہ ملے بر مقصود لن البرا, البرا کیوں اس لیے کہ قسم کو پورا کرنا تو مقصود ہوتا ہے ولا ہو تحق البری اور اس مقدار کو مستثنا کیے بغیر ولا یمکن اور ممکن ہی نہیں تحق البری اس مقدار کو مستثنا کیے بغیر قسم کا پورا کرنا یہ ممکن ہی نہیں یعنی اسے اتنا وقت اگر نہ دیا جائے کہ جس کے اندر وہ اپنی قسم پوری کرے اپنا وعدہ پورا کرے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ متحقق ہو جائے وہ قسم اور وہ وعدہ پایا جائے یہ ممکن ہی نہیں یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب تب جب اسے اتنا وقت ملے کہ جس کے اندر وہ اپنی قسم اور اپنا وعدہ پورا کر لے لہذا اتنا وقت کم از کم اسے ملنا چاہیے کہ وہ انتی انتقن کے الفاظ کہہ لے انتی تعلیق ان کے الفاظ کہہ لے لہذا جب اس نے یوں کہا انتی انتقن عالم اتلک کی اس کے بعد جو انتی انتقن کہا تو یہ والا وقت تو وہ وقت تھا جس کے اندر وہ اپنی قسم پوری کر رہا تھا جس کے اندر وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا لہذا اس وقت کو جناب معلت کر کے یوں کہہ دینا کہ یہ تو خالی وقت ہے طلاق دینے سے اور اس کے اندر تو وہ طلاق واقع ہو گئی یہ بالکل بھی درست نہیں پھر تو اسے وعدہ پورا کرنے کا وقت ملے گئی نہیں ایک تو اتنا, اتنا وقت اسے ملنا چاہیے لہٰذا اس وقت کے اندر یہ جو پہلی والی طلاق ہے انتی تالکن معلوم و یہ والی جو دوسرا اس نے وقت استعمال کیا ہے انتی تعلق اس کے اندر واقع نہیں ہوگی بلکہ انتی تالکن کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی وہ اسلو ولاحق قسم کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں اللہ مگر یہ کہ مستثنا اتنی مقدار اتنی مقدار کی جائے یعنی اتنی مقدار مستثنا بنائی جائے یعنی قسم کے علاوہ اتنی مقدار دی جائے جس کے اندر وہ قسم کو پورا کر لے وہ اصل ہو اور اس کے اصل من حل فلا یسکن حاض اس کے اندر اصل بات وہ ہے کہ جب کسی شخص نے یہ قسم کھالی کہ وہ اس گھر کے اندر نہیں رہے گا فش تگلا بن نقل پس آتی ہی بعد وہ مشغول ہو گیا اس کے بعد وہ مشغول ہو گیا بن نقل منصاح ہی سامان کو منتقی کرنے میں خواتح اور اس قسم کی اور مثالیں ہیں علام آیاتی کفیل ایمانی جو قسم کے باب کے اندر آئیں گی انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی واللہ عالم بالسواب وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبِ